اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰ تم جل تقلم صد اللہ العظیم اب یہ پھر کچھ شریعت کے احکام آ رہے ہیں گویا کے خطاب کا رخ پھر اب مسلمانوں کی طرف اہل ایمان کی طرف شریعت کے احکام عبادات سے متعلق تفاصل اور اے مسلمانوں جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرض نہیں ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کچھ کم کر لیا کرو نماز میں ان خفتم ان یفتنکم اللذین کفروا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم کو نقصان پہنچائیں گے کافر ان میں کافری نان عدو لقم عدوم و مبینہ یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں یہ ہے عصر صنعت لیکن سلاد الخوف کی حالت میں جنگ کی حالت میں قصر کا ہو اور اس میں بھی خاص طور پر جو صورت حال تھی کہ جب حضور کے ساتھ ہوتے تھے تو اب اگر شکل یہ ہوتی کہ آدھا آدھا لشکر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھے اور پھر حضور ایک کے ساتھ نماز پڑھیں تو دوسروں کو محرومی کا احساس ہوتا لہذا آپ دیکھیے کہ ایک بہت عمدہ تدبیر بتائی گئی فیض کن تفیعت تو اے نبی جب آپ بھی ان کے اندر موجود ہوں فاکم کا لحملہ اور آپ نے ان کے لیے نماز کھڑی کر دی ہو فلتا کم کائے فل تو ان میں سے ایک گروہ کو تو کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ فل یا خود اور جو دوسرے ہیں وہ اپنا اسلحہ لے کر چا کو چوبند رہیں پیدا سجگو فل یا تاکہ جب تم سجدہ کرو جو حزدور کے ساتھ نماز پڑھ رہے سجدے میں جائیں تو وہ دوسرا گروہ جو, جو میں نہیں ہے وہ ان کی حفاظت کرے کھڑے رہے ان کے پیچھے واٹ فکن اوکھرا اب اس کے بعد ہوتا کیا تھا کہ حضور نے ایک رکٹ نماز پڑھا دی اور آپ بیٹھے رہے دوسری رکت کے لیے اٹھے نہیں دوسری رکت مسلمانوں نے خود ادا کر لی اب جب انہوں نے سلام پھیل دیا چلے گئے تو جو پہلے جو تھے جو اس وقت تک شریک نہیں ہوئے تھے وہ حضور کے پیچھے آ گئے اب حضور نے ایک رکٹ اور پڑھی تو ان کی ایک رکٹ حضور کے پیچھے ہو گئی اس کے بعد حضور نے ایک رکعت کے بعد سلام پھیر دیا انہوں نے پھر ایک رکعت اور ادا کر لی اس طریقے سے کہ کوئی بھی حضور کی امامت کے شرف سے اور فضل سے محروم نہ رہے فلا سدو فلیورتا سے کائے فتوکھا فلیو سلو باخ اب وہ دوسرا گروہ کو آنا چاہیے کہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے وہ یا خودی ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈھالیں اپنا بچاؤ بھی اور اسلحہ بھی ساتھ ودن نذیرہ قبروں لو تک فرون عل استقم یہ کیا تو اسی تاک میں رہتے ہیں اسی امید میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی غافل ہو جاؤ ودن نذیرہ کبھر نو تک فرون آج اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ وہ آم کیا اپنے مال و اسباب سے واحدہ تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑے حملے کے اندر ولادینا علیہم امکان بکم عظمتا اور کوئی کولح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے کوئی صورتحال ایسی ہو اور تم تم مر یا تم بیمار ہو انتظر ہو اسلحہ تک ہو کہ اسلحہ تو اپنا رکھ دو و خود میں لیکن صرف ڈھال لے لیا کرو کہ اچانک کوئی حملہ ہو جائے تو اگر پوری تلوار نیزا وغیرہ سب اپنے جسم پر لگایا ہوا ہے تو نماز کا پڑھنا مشکل ہے اور یہ کہ حالات ایسے ہیں تو اسلحہ علیحدہ رکھ دیا جائے لیکن ڈھال اپنے پاس موجود رہے تاکہ اچانک کوئی حملہ ہو تو کم سے کم انسان کو وقت ملے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر اور پھر وہ اپنا اصلاح بھی لے لے گا ان اللہ عدم علی عذاب مہینہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بہت اہانت عذاب تیار کر رکھا ہے فرض کاغیر تم تو پھر جب یہ نماز اس طریقے سے تم ادا کر لو فص کرو اللہ قیام الق الم تو پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے سواریوں پر چلتے ہوئے وہ ذکر جو ہے وہ ذکر کثیر وہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جیسے سورہ جمعہ میں آیا ہے یہ فی اللہ قوی کی صلاح فلت شروف القو اللہ بسک اللہ کثیر اللہ اللہ کب ہر حال میں جب تم اللہ کو یاد رکھو اللہ کا ذکر کرتے رہو ادیا معصورہ ہیں اور آج ہے اور مسدورہ ہیں ان کے سے اپنی زبان کو اپنے ذہن کو اور قلب کو ایمان کے ساتھ رکھو فیرت مان اور جب تمہیں امن حاصل ہو جائے یعنی یہ نماز کی یہ کیفکیت جو ہے یہ صرف اس شکل الشکل ہوگی کہ خوف ہے سلاق الخوف جب تمہیں امن حاصل ہو جائے خوف جاتا رہے فاطیم الصلاح پھر نماز قائم کرو جیسے کہ نماز کے قائم کرنے کے آداب ہے اس کی شرائط ہیں ان سلا کا قادت المنی کتابم موقع تھا یقین نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے فرض ہونے کی شکل میں اور وقت کے ساتھ اس کی فرضیت ہے موقوف ہے اس کے اپنے اوقات ہیں اور اس اوقات کے ذمہ میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت جبرائیل نے دو دن نماز آپ کو پڑھائی ایک دن پانچوں نمازیں اول وقت میں دوسرے دن پانچوں نمازیں آخر وقت میں اور بتایا کہ ان کے مابین وقت ولا ترین ابتدائی قَوْم اور دیکھو اس قوم یعنی اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں سست نہ بنو اب تو یہ سمجھیے کہ جو حکوماتی کی جنگ ہے وہ آخری مرحلے کو پہنچ, پہنچ رہی ہے اب آخری مرحلے پہ آ کے تھک لا جانا بلا تہر گفتظائے قوم ان کا پیچھا کرنے میں مت پڑو ہمت نہ ہارو ان تکرون تالمونہ بڑے پیارے الفاظ ہیں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے الم پہنچتا ہے بے آرامی ہے فہم نہ ہوں گے کما تالمون تو کیا انہیں نہیں پہنچتا انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی جنگ کر رہے ہیں وہ بھی زخم کھاتے ہیں ان کے بھی لوگ رہے ہیں وہ ساری تکلیفیں انہیں بھی پہنچ گئی ہیں دشمنوں کو بھی وہ تربونا مدد اللہ ہے مالا یا اور تم اللہ سے امیدیں رکھتے نہیں وہ نہیں رکھتے تمہیں تو جنت کی امید ہے تمہیں اللہ سے مفرت کی امید ہے انہیں تو یہ بھی نہیں ہے اس اعتبار سے تمہیں تو ان سے کہیں آگے بڑھ جانا چاہیے وہ آخری آیت تھی سورہ عال عمران کی یا یو الجین عام اور اس میں رہوں ان سے تو بڑھ جانا چاہیے صبر کے اندر کہ تمہارا سہارا تو اللہ ہے وہ ما صبروں کا اللہ ان کے تو یہ من قسم کے دیویوں دیوتا ان کے دل کے اندر ان کی حقیقت میں کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہے پھر بھی وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے طریقے سے جان دکھوں میں ڈال رہے ہیں تو مسلمانوں تمہیں تو اس سے دسورا کرنا چاہیے ولا ابتدائی قوم انتقال تعالموں پر عالم القما تالموں اور ترجور مل اللہ مالا یا قان اللہ علیم الحکیم اور یقین اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم اب یہ چند آئے آ گئی اہل ایمان سے خطاب میں اب پھر کچھ منافقوں کا معاملہ ایک آ رہا ہے ان کو کتاب اور الحق کے نتا کو مابین اللہ سے بما آرا ہم نے آپ پر کتاب ناضر کی ہے حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے ماں فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ اور جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے یعنی ایک تو کتاب دی ہے قانون دیا ہے ایک آپ کو بصیرت دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت خاص بات ہے کہ ہوا ہے اور جج کے پاس آپ جو کتاب ہے فائل ہے شہادتیں ہیں گوائیاں ہیں اب ایک اس کی اپنی ایک چھٹی حص بھی ہوتی ہے اس کی اپنی جو ہے ایک ججمنٹ بھی ہوتی ہے جس کو کہ وہ مرم ہے کاب لاتا ہے تو اس کو اللہ کہتا ہے جیسا کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں بلا تک خائنی نہ قسیمہ اور خیالت کرنے والوں کی طرف سے آپ نہ جھگڑے یعنی ان کی طرف سے وکالت نہ فرمائیں کہ آپ کو اگر مسلمان ہے پہلے کوئی مسلمان ہے قائم اب اس کی طرفداری جو ہے آپ کو نہیں کرنی اس کا اصل میں واقع ہو گیا تھا کہ ایک منافق مسلمان اس نے کسی مسلمان کے گھر میں چوری کی نقب لگائی وہاں سے ایک آٹے کا تھیلا لے لیا کچھ اسلحہ لے لیا وہ اپنے گھر تک آیا تو وہ آٹے کی تھیلے کے اندر کہیں سوراخ تھا تو وہ آٹا گرتا گیا تھوڑا تھوڑا وہ سارا راستہ جو ہے پتہ چل گیا کہ اس کے گھر تک سوراخ پہنچ گیا پھر اسے کچھ خیال آیا کہ ممکن ہے اس پر شک ہو جائے اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ آٹا بھی میرا لاسٹ پاسٹ کر رہا ہے اس نے یہ کیا اسی وقت جا کر گیہود کے ہاں امانت رکھوا دیا یہ سوال میری امانت ہے تمہارے پاس لیکن وہاں بھی وہ نشان جو ہے آٹے کا ابا بھی پہنچ گیا اب اگلے روز جب تلاش ہوئی اور وہ آٹا جو گرا ہوا تھا راستے میں اس کو دیکھ کر کھوئی لگاتے لوگ پہلے اس کے مکان پر پہنچے اس نے صاف انکار کر دیے تلاشی لے لی چیز نکلی گئی اب انہوں نے دیکھا تو وہ آگے جا رہے ہیں نشان وہ وہاں پر یہودی کہاں برامد ہو گیا یہودی نے کہا ٹھیک ہے یہ مال ہے یہ رات رکھے یہاں پر حفاظت کے لیے رکھ گیا تھا اب یہاں پہ جھگڑا ہو گیا کہ اس کے جو قوم کے لوگ تھے اس کے گھرانے کے لوگ اس منافق مسلمان کے ان کا نہیں nah, نہیں nah, یہ جھوٹ بولتا ہے یہ یہودی چور ہے اب وہ یہودی کا اور مسلمان جو منافق کا اس کا مقدمہ تھا جو حضور کے سامنے آیا اور پوری قوم اس کا پورا گھرالا جو ہے وہ قبیلہ اس کا جو ہے وہ آگے شور بچاتے ہوئے اور قسمیں کھاتے ہوئے ہمارا یہ آدمی تو بہت نیک ہے اس پر خام کریے جھوٹا الزام لگ رہا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے یہاں تک کہ کچھ حضور کا دل بھی پسیجنے لگا اس شخص کے بارے میں اس پر یہ آپ نا دل ہوئی ہے. خیالت کرنے والے کی طرف سے آپ وکالت نہ کریں اس کے سہارا نہ بنیں اس کو مدد نہ پہنچائیں ولا تک الخین خسیمہ اب حسیمہ بحث کرنے والا لا اگر خین ہوتا تو خائنوں کے خلاف لن خ کے حق میں آپ دلیل نہ دیں بس تخر اللہ اور یہ جو بھی آپ کی طبیعت میں نرمی پیدا کچھ ہو گئی تھی اس پر اللہ سے استفار کیجئے ان اللہ تعالہ غفور رحیمہ یق اللہ تعال اور رحیم ولاد جنہوں نے کہ اپنے جانوں کے ساتھ خیالت کی ہے اب ہم انہیں امید لگائے بیٹھے حضور ہماری طرف سے شفاعت کریں گے کیا ہم نے بےمانیاں کی ہیں حرام خوریاں کی ہیں شریعت کی دجیاں بکھیری ہے تو حضور کو ہماری شفاعت کریں گے یہاں فرمایا جائے اللہ تجار دن حجیم نجیلا یختارون لوگوں کی طرف سے ان کی طرف سے مت ان اللہ نا یہ حکمنقال خمواد اصیبہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو خوان ہو قیادت کرنے والے اور گناہ ہو یس من پھول امین اللہ سے بتایا جس تک اللہ یہ لوگ شرماتے ہیں اور چھپتے ہیں لوگوں سے اللہ سے نہیں چھپتے وہ کیوں نہ مالا یہ اللہ کون حالانکہ جب یہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف حضور کے خلاف یہ منافقین کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے اگر تو ایمان ان کا ہو اللہ پر تو انہیں معلوم ہو کہ اللہ سن رہا ہے ہماری بات یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں خفیہ رکھتے ہیں اپنی باتوں کو ان بدبختوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ وہ تو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے وکان اللہ و بیما یا اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے یعنی اس کی پکڑ سے یہ کہیں باہر نہیں نکل سکتے ہاں تمہارا جازل تو مان پھر ہے آتی دنیا اب یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے وہ جو منافق مسلمان تھا چور اس کے جو گھرانے والے لوگ تھے کہ لوگوں تم نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا یہاں تک کہ بھی حد تک تم پہنچ گئے منجادندہ انہوں نے عمل کیا قیامت کے کی دن کون مجازنا کرے گا اللہ سے یہاں تم چھڑا بھی لو ہر کو بھی فرض کیجیے حضور نے فرمایا یہ حدیث موجود ہے کہ میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو کوئی ایک فریق زیادہ تر زبان ہوتا ہے اپنی بات کو پیش کرتا ہے اور میرے یہاں سے وہ غلط فیصلہ لے جاتا ہے فرض کیے زمین کا کوئی ٹکڑا تھا اور میں نے غلط دگری اس کے حق میں دے دی تو وہ سمجھ لے کہ چاہے میری عدالت سے ڈگری لے کر گیا ہے لیکن وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر گیا ہے زمین کا ٹکڑا لے کر گیا ہے یہ تو معاملات ہیں کہ جو بھی عدل ہو رہا ہے فیصلہ ہو رہا ہے اس میں جو بھی کیسز ہیں جو بھی گواہیاں ہو رہی ہیں اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں اب ہر ہر وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر بڑھنے پر تو نہیں تھا جہاں اللہ محسوس کرتا تھا آپ کو اتنا فرما دیتا تھا ہاں تم آؤ یہ تمہیں لوگ ہو تم انہم فی انتی دنیا تم نے بہت جھگڑا کیا ان کی طرف سے اپنے ساتھی اپنے رشتے دار کی طرف سے دنیا کی زندگی میں پمنجاگر اللہ آن ہوں یا تو کون ہے جو اللہ سے جھگڑا کر سکے گا ان کی جانب سے قیامت کے دن اب من یقون والے وکیل یا کون ہوگا جو اس کا کارساد بن سکے گا ان کا وکیل بن سکے گا وہ من یا عمل سو ان اور یزمین نفس اور جو کوئی بری حرکت کرے گا یا اپنے اوپر ضم ڈھائے گا ثم یستغفر اللہ اور پھر اللہ سے استفار کرے گا یا جو اللہ غفور الرحیمہ وہ اللہ کو پائے گا غفور الرحیم سیدھی روشیہ غلطی ہو گئی خطا ہو گئی مان لو یہ دنیا میں ہے وہ بھگت لو اللہ سے استفال کرو آخرت کی سزا سے جی چھٹکارا مل جائے اب اس سے بھی آگے ہے معاملہ وہ من یقم اسمن فائن یقص جو کوئی بھی کوئی گناہ کماتا ہے وہ اپنی جان پر مبار ہے وہ کان اللہ علیمن حکیمہ اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے وہ من یقسم خطی اور ہی بڑی اور یہ معاملہ تو بہت بڑھ ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کمایا کوئی خطا کی کوئی غلطی کی کوئی جرم کیا پھر اس کی توہمت لگا دی جی ایسے سڑک پر جو بڑی ہے جو ہوگی تو بری تھا اس کو سزا دلوانے کے لیے سب سن گئے تو سم میں جو بڑی ہے اس سے اس کے کوئی تعلق نہیں اس کا اس نے کوئی گناہ میں حصہ نہیں فخر جو ہے کمال بوتان ہو گا تو اس نے تو اپنے سر پر بہت بڑا طوفان اور بہت کھلا کھلا گناہ کا بوجھ لے لیا ہے ولاء اللہ فضب اللہ ع حضور خطتاب ہو رہا ہے کہ معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ نے بر وقت آپ کو مطلع نہ کر دیا ہوتا ولاء اللہ فقد اللہ علیہ کا ورحمت ہوں لحمت پائے فت تو ان میں سے ایک دنوں منافع ان میں سے وہ تو اس کے اوپر تل گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے یعنی آپ سے غلط فیصلہ کروا لے عدالت محمد اسے ظلم ہو جائے اور وہ جو, جو اصل میں مجرم نہیں تھا بے جو اس کو پکڑ لیا جائے حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو وما کبشی <شَيْء> نبی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یعنی ہم ایسے مواقع پر بر وقت آپ کو مطلع کرتے ہیں وان جلیہ کتاب و حکمہ اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی ہے وہ علامہ کا معلوم تک اور وہ ساری باتیں آپ کو سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے وکا نفضل اللہ علیہ کا اور یقیناً اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے لا خیر اپنی کشید میں نجمہ اب یہ تو منافقین تھے یہ اپنی نجوہ کرتے تھے اللہ بیٹھ کے گفتگو کرنا سرگوشیاں کرنا اور طرح طرح کے نجمہ ہوتے تھے بیٹھے باتیں رہے مسکرا بھی رہے کسی کو دیکھ کر تاکہ اس کے دل میں خلجات پیدا ہو جائے یہ میرے بارے میں کوئی باتیں کر رہے ہیں اشارے بھی کر رہے ہیں تو سو طرح سے ہت کر دے اور یہ ہماری مجلسوں میں بھی ہوتا ہے یہ سارے معاملہ جو کہ معاملات تو انسانی معاشرے کے اندر جیسے ہوتے تھے آج بھی ہوتے با خیر کثیر من نجما ہو یہ جو نجمہ کرتے ہیں سرگوشیاں کرتے ہیں ان میں سے اکثر میں تو خیر نہیں ہے علامن امارا بھی صداقات ہاں ایک بات ہو سکتی ہے خاموشی سے کسی کو علیحدگی دلے جا کر کسی سدقے کی اس کو تلقین کی جائے کہ بھائی دیکھو تمہیں اللہ نے غریب کیا ہے یہ محتاج ہے میں جانتا ہوں تو اللہ کی وجہ سے پبلک جو اس سے بات کرو اسے الگ الگ جا کے سمجھاؤ یہ اچھی بات ہے او معروف ان گیا کسی اور بیٹی کا حکم دے او اسلامی بین الناس یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے دو بھائی جھگڑے پڑے ہیں تو کرنا پڑتا ہے یہ کہ ایک سے جا کر بات سنیے پھر اس کی بات جو ہے اس کو اچھی شکل پہ پیش کیجئے دوسرے بھائی کے پاس کہ آپ کو مغالتا ہوا انہوں نے یہ بات یوں نہیں کہی تھی یوں کہی تھی اس طریقے سے جو بھی کوئی ہوا رہا ہو علیحدہ خفیہ گفتگو اس میں کوئی حل نہیں ہے وہ منگیا فالدالوں کا تغاب اللہ ہے جو شخص اس طرح کا ججبہ کرے گا اس طرح کی سنگوشی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا لی کے لیے فصو فضوتی ہے اجرت ان کو تو ہم دیں گے بہت بڑا عزم وہ من نشاخ اور جو رسول کی مخالفت پر تلا ہوا ہے یہ دجوہ کر رہا ہے مخالفت میں سازشیں سرگوشیاں بڑکا رہا لوگوں کو دیکھو جی یہ کر دیا یہ کر دیا اپنے لوگوں کے لیے یہ کر دیا کرضے ہنین میں ہوا کروائے ہنین میں کیونکہ بہت سے مسلمان لوگ تھے مکے کے جو اسی وقت ایمان لائے تھے فتح مکہ کے بعد بہت شریک تھے وہ اس جنگ کے اندر ہنین میں مال و غنیمت میں حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے جسے تاریخ قلب کہتے ہیں اس زیادہ مال دے دیا اس پر لوگوں نے شور مچا دیا دیکھو جی جب کڑے وقت تھے مشکل وقت تھے تو ہم اب جب یہ اچھا وقت آیا ہے تو اپنے رشتے دار یاد آ گئے مکے والے راہ بات رشتے دار تو تھے بات تو غلط نہیں ہے قبیلہ تھا قریش کا یہ سو ترا کی باتیں جو آج ہوتی ہے وہی ہوتی تھی ہمیشہ یہ انسان کی فطرت جو ہے اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا ہے وہ منجوشا کے تم رسو ماں دا تبن ہوتا اور جو رسول کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی وہ یہ طب غیر سبیری اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی راستہ اختیار کرے نل ہی ماتول ہم بھی اسی کی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں جو رخ اس نے اختیار کر لیا ہو وہ رس جہنم اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں وہ ساتھ مسیرہ اور وہ بہت بری جگہ ہے جانے کی اور یہ آج بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اجماع کا جو معاملہ ہے قرآن مجید سے تلاش کرنے کی کوشش کی اور مجھے نہیں ملا یعنی اللہ کے اعتعاد جو تو ٹھیک ہے جو قرآن میں آیا ہے وہ قانون کا ایک سورس ہے حضور کا فرمان حضور کی سنت سورس ہے اسی طرح اشتہار وہ بھی سمجھ میں آ گیا یہ اجماع کی شہ کا نام ہے قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے تین سو مرتبہ پورا قرآن پڑھا شروع سے آخر تک صرف اس ایک مسئلے کو سامنے رکھ کر کہ مجھے اجماع کے لیے کوئی دلیل قرآن سے ملے تب اس آیت پر آ کر تین سو ایک نی مرتبہ نگاہ جمی وہ غیر عصبی موم نیند یا کہ اہل ایمان کا جو راستہ ہے جس پر اجماع ہو گیا اہل ایمان کا یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی صنعت ہے اس نے کہ حضور نے فرمایا میری امت ضلالت پر کبھی جمع نہیں تو جن چیز پر اجماع ہو جائے وہ گویا کہ وہ خود اپنی جگہ پر اس کو ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے اوتھینٹسٹی ان میں اللہ یقفر المشرقی دوبارہ پھر وعیت آ گئی اللہ تعالیٰ ہر جی دل بخشے گا اسے سے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وہ یقر و باد اور بخشے گا اس کے سوا جو کچھ ہے اس سے کم تر ہے یہ میشا جس کو چاہے گا یہ بھی کوئی فری لائسنس نہیں وہ مین مشرق بلّل نظر عالم بڑی تھا اور جو شر کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا